الحمد الحمد لله, لله قال الله تبارك بسم الله الغا وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذا الظمح على راس النبي الحسن ما يجتدي له ماليه نعم ربوا الله داوود وقبران صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باوازی بلند ردے پاک پر لیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدینا و شکیعنا و مولانا و ملہانا ربی محمد معدن روزی بالکرم دِسَلِّ عَلَيْهِ مَرْوَا حضرت محمد مسلیہ نے مسجد سب سے پہلے میں آپ فرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ پچھلی سکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اں سے اٹھ کر وہ اگلی شفوں میں آ جائیں آگے جو جگہیں خالی ہوں پر ہیں پہلے اس شکون کر لیں اگلی شفقوں کا ثواب پچھلی شفوں سے بہت ہی زیادہ ہے اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اگلی شف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی کریں اور ایک دوسرے سے مخاصمت کریں جھگڑنے لگ جائیں عزیزان ملت اسلامیہ آج کی تاریخ 23 سفر المظفر 1449 ہجری ہے اس کے دو دنوں کے بعد یعنی کل چھوڑ کر جو پچیسویں تاریخ ہے پچیسویں سفر مظفر یہ عظیم عاشق رسول امام اہل سلت مجد دین و ملت امام عشق و محبت اعلیٰ نظرت عظیم المرکت مولانا شاہ محمد رضا خان خود سے یہ تعریف منسوخ ہے آپ کا وثال پر ملال اسی تاریخ میں ہوا تھا اسی پچیسویں سفر المظفر کو ہر سال آپ کا عرس منایا جاتا ہے اور ان سال کا جو عرس ہے یہ ایک سو تیسرا عرس ہے ایک سو تین سال ہو گئے آپ کے وثال کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے جمعہ میں جو گفتگو ہو وہ امام اہل سندت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ کے چند پوشوں کے حوالے سے ہو ہندوستان کا کون سن مسلمان ایسا ہے جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا پادری کے نام سے واقف نہیں بچہ بچہ ہر پیر و جوان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جانتے ہیں اور جب بھی مثلاً اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جاتا ہے ان کا ایک سراپا آپ کے ذہنوں میں آ جاتا ہے ہم امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں کیوں ان کا ذکر بناتے ہیں ان کی یاد کو بار بار کیوں دہراتے ہیں کچھ تو وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ناموس رسالت تحفظ عظمت نبوت تحفظ شان علویت تحفظ عقائد نہل سنت سیانت مذہب امام اعظم و حلیفہ میں گزارتی جن کی زندگی کا ہر ہر گوشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت تھا جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی مسلحت کی خاطر بد مذہبوں سے سمجھاتا نہیں کیا اور کبھی ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہی خدمت ہے جس خدمت سے خوش ہو کر سرکار کی بازار سے انہیں یہ انعام ملا کہ دنیا نے آپ کو امام اہل سنت کے لقب سے یاد کیا عاشقوں نے آپ کو عاشقوں کا امام قرار دیا اور جب آپ نے سرکار کی شان میں شاعری فرمائی تو لوگوں نے آپ کو حصہ لند کا خطاب دیا ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے نہ جانے آپ ہم کتنے عظیم شخصیتوں کے سوانی حیات کو ان کی حالات زندگی کو پڑھتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے امام کی زندگی کو پڑھتے ہیں امام اہل سنت کی زندگی اگر کوئی پڑھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی وہ خود اپنے وقت کا امام ہو جائے گا آلہ حضرت امام علیہس سنت رضی اللہ تعالیٰ نے دین کی تجدید فرمائی دین کی تجدید کیا ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہر شخص سے دین کی تصدیق کا کام نہیں لیتا بلکہ اس کے لیے منتخب شخصیتوں کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے ان کے اندر مخصوص صلاحیت پیدا کی جاتی ہے ان کی افت ارادی فالان سے بھی زیادہ بھاری ہوتی ہے ان کو شریحت دونوں کا مجموعہ بحرین بنا دیا جاتا ہے اللہ تعالی دین کی تجدید کا کام لیتا ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے اختتام پر ہر صدی کے سرے پر ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو اس کے دین کی تصدیق کرتا ہے اس کے دین کو نیا کر دیتا ہے اس پر آنے والے تمام گرد و غوار باطل شبہات کو ختم کر دیتا ہے اور دین کے چہرے کو ایسا روشن کر دیتا ہے کہ سورج کی طرف روشن ہو جاتا ہے آپ اس سے چار صدی قبل پیچھے جائیں خود اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک اور شخصیت اللہ تعالی نے پیدا فرمائی جن کو امام ربانی رقبانی مجد الفسانی شیخ افساروتی سر ہندی کہا جاتا ہے اکبر کے عہد میں جو فتنا رگا ہوا دین الہی کا اور اس سے جڑے ہوئے فتنے اس نے نہ صرف پورے پردے سزیم بلکہ پورے ایشیا کے مسلمانوں کے عقیدوں میں نزلزل پیدا کر دیا اور ان کے عقیدوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیا اسلام کے اسلام سے ان کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیا اکبر کے ایٹ میں جو فتنہ پیدا ہوا تھا وہ کوئی معمولی فتنہ کا نہ تھا اس فتنے کا راز تعلق توقیق سے تھا اس عیدے کی اکثر ضرورے اللہ کبارک و تعالیٰ کی شان سے متعلق اس میں پڑتی تھی اکبر کے زمانے کا فتنہ اگر اس وقت امام ربلانی مجدم فسانی رحمت اللہ علیہ بوری قوت کے ساتھ نہ کرے اور اس کا سب دباپ نہ کیا ہوتا اس جتنے کا پلا خما نہ کیا ہوتا تو برے صحیح کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کا کچرا دل ہو چکا ہوتا عش میں رسالت کی شمع بدی پڑ چکی ہوتی اور نہ جانے کا کیا, کیا خرافات اعمال میں اور میں پیدا ہو جاتی اس کے چار سو سال کے بعد صغیر میں ہی ایک بہت بڑا سپنا پیدا ہوا اگر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وقت پوری عہد کے ساتھ تبام تر طرح و براہیم کے ساتھ اس کے سامنے سیسا ترائی کی تہار کی طرح کھڑے نہ ہو جاتے تو متحدہ ہندوستان کے اہل سنت و جماعت کے عقیدے بگڑ چکے ہوتے سنیا ختم ہو چکی ہوتی اور جو کچھ بچی ہوتی وہ مذہب ذہ اور مشکوب ہوتی یہ تھی اس فتنے کا سرا آٹھویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والے ابن تعمیہ حرانی رانی سجا کے ملتا ہے ابن تعمیریہ حرانی نے جو عقیدہ اپنے زمانے میں آٹھویں صدی ہجری میں پیش کیا اس نے راؤز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جانے سے منع کیا اشتہارت تبزم وسیلہ بنانا مدد طلب کرنا ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا اور اللہ کی شان میں اس سے بیہود جملے کہے جب اس کے ہاتھ میں کتاب پہنچی شفا امام رحمتہ اللہ علیہ کی حق اس نے اسے پڑھ کر جو آپ نے سرکار کی شان بیان فرمائی تھی یہاں تک کہہ ڈالا اس آدمی نے بہت زیادہ غلو کر دیا سرکار کی شان کو بیان کرنے میں اسی سے اس کی خواصت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ بہن حضر نے و اس کی تمام عقیدوں کی تفصیلات بھی کی ہیں اور دور کے اندر علما نے جس انداز میں اس کا تحقب کیا حتہ کہ علماء کا اشواح دیا اس کو قید کے اندر ڈال دیا جائے قید خانے میں اس کا انتقال ہو فتنا چار سو سال کے بعد نزق پہنچا اور نزر میں محمد بن عبد نے اس کو فروغ دیا اور مسلمانوں پر اس کو شک کے فتوی لگائے روزہ رسول کی زیارت کو شک اور بےد قرار دیا وہاں سے جو فتنہ اٹھا ہندوستان اس سے متاثر ہوئے نہ مارا سکا اور ہندوستان سے ایک شخص نے اس فتم کو وہاں سے امپورٹ کیا جس کا نام محمد بن اسماعیل تھا ایک پریشان وعدے کا انسان تھا لوگ اس کی طرف جھکاؤ کرنے لگے اور اس کے فطرے میں بہت سے لوگ آ گئے ہندوستان کے اور رفتہ رفتہ اس کی کتاب تقویت الامان اس کو انگریزوں نے سب سے پہلے دو زبانوں میں اردو اور انگریزی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے چھاپا تھا اردو تو خود اثر زبان تھی انگریزی زبانوں میں انگریزوں نے اس کو چھاپا اور اس فتنے کو بر صغیر تک عام کرنے میں ان انگریزوں نے کڑی دھیرے لگا دیا اور فتنہ صرف وہیں تک نہ رہا بلکہ اور بڑے پیمانے پر بڑھا اسی فتنے کے سب کے بعد کے جس نے شان رسالت میں سر گستافیاں کی عقائدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے تعلق تعلق ہے ہے عشق حد تک جو اس کو ختم کیا سرکار کی شان اقدس میں گستاخیاں کے سب کے باپ کے لیے بہت سے علماء نے قلمی طاق پر جہاد فرمایا علامہ فضل خیرآبادی علامہ سیف اللہ اور دیگر علماء آلام سامنے آئے جنہوں نے اس فتنے کا الگ قمل کیا لیکن اس کے بعد بھی یہ فتنا ختم نہ ہوا تک کیا حضرت امام سمت کا زمانہ آ گیا آپ کے زمانے میں یہ فتنا بہت بروج پر ہو گیا یہ اپنے اتنا خطرناک تھا کہ اس کے دو حصے ہو گئے ایک حصہ غیر مقلد بن گیا اور ایک حصہ مقلط ہی کہلاتا اپنے آپ کو مقلد کہلانے والوں میں بھی وہ ہوئے جب اپنے آپ کو حنفی کا کہلاتے رہے اور تصغف سے بھی اپنے تعلق کو وابستہ کرتے رہے کہ ہم صوفی بھی ہیں حنفی بھی ہیں عشری بھی ہیں ماتوریدی بھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو عقائد میں ماتریدی کہا اور فق میں حنفی کہا اور تصغف میں صوفی کہا ایسے فطرے تفیل جانا امت مسلمہ ہند کے لیے بہت ہی نقصان کا باعث تھا عالی عرد امام عرام سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ندائش پر اس کے بزار فرمایا اور اس کے لیے لکھی قلبی جہاز فرمایا شان رسالت میں ان لوگوں نے جو گستاخی لڑکی تھی اس کو علمائے حرمین شریف عین کے سامنے پیش کیا ان پر فطری شادر کرائے گئے جا کے لوگوں پر حق واضح ہوا احقاق حق ہوا اور ابتال ہوا یہی رحمان کا تصدیقی کارنامہ ہو آپ نے اگر اس فتنے کو روکا نہ ہوتا قلمی جہاز نہ نہ ہوتا تو متحدہ ہندوستان کی سلیت ریزہ ریزہ ہو جاتی اور وہاں بھی افکار و عقائد کے نظریات عام ہو چکے ہوتے ہیں یہ جی امام اہل سنت رضی اللہ کا امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے کیا آپ نے عقید اہل سنت حفاظ فرمائی عشق رسول کی شمع کو مسلمان مسلمان نے ہیر کسیوں میں روشن کر دیا اس موقع پر میں ان کے بہت ہی عظیم خلیفہ مبلِ السلام علامہ شاہد الدی کی میٹھی مہاجر مدب احمد اللہ علیہ کا مشہور کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے امام علیہ سنت کی شان میں لکھے تھے اور اسی پر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوال تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سرا کو قصیم تسیم جامع فا شہ احمد رضاد تسیم جامع فا ایش احمد رضاد عرب والوں نے مانا ان کو اپنا تبل و کعبا عرب والوں نے مانا ان کو اپنا ابل و کعباجب کے پاس تیل تبل علی میں سست جامعہ ہے آسمانے والے شاہ شہاد اللہ تبارک وطالیہ امام اہل سنت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو روشن ہم سب کو فرمائے اور ایک اور آخری بات میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فتنا اس صرف ہندوستان بلکہ عرب میں پہنچ چکا تھا اور مصر کے علماء، شام کے علماء، امام اہل سنت کے تعلق سے بدگما ہو چکے تھے ایک کتاب پہنچی اور ان کو بدگما کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ البرویہ نامی کتاب کا تھا جس کو احسان الہی ظہیر نے لکھا تھا اس کتاب کو پڑھ کر بہت سے عرب علماء گمراہ ہو گئے اور اعلیٰ سو... کے تعلق سے غلط رائے انہوں نے قائم کی لیکن دفتل الجام مبارک سے ایک آواز اٹھی اس آواز کا علامہ نے, نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے میں بھی شکوشموئی مبتلا ہو گیا تھا لیکن اس کتاب کو پڑھ کر ہم نے دوبارہ اپنے رائے پر نظر ثانی کی اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی انصاف اور من صحیح تعارف فرمایا اور اس کا سہرا چاہتا ہے ہمارے جامعہ کے ساب شریف رسید شیخ العلامہ علامہ محمد احمد کے سر کہ جن کی کتاب کو پڑھ کر علماء عرب کے دل دماغ صاف ہو گئے۔ واصل دعوان الحمد لله رب العالمين